کلم ہے لیکن یہ اتراض ہونا ہے جی یہ تابیر جی جی مراتب قرار دیتے ہیں جی جی یہ مطلب ظاہر معلوم گا کہ ہر مرتبہ پایا جائے جی جی تو پائی so, جائے جی حالانکہ چار باری جی بالکل بالکل مطلب تو اولا تبھی روی ہوئی آپ جی بلکل بلکل. <laughs>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 نشا نے جی مان لیا ٹھیک کیا ایسے سرکار دا خود اپنا علم دخل پھر نقل کر دقس کر لگی لگی تنزل اترنا ہے نا جی اترنا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 دوسرا <سلام> و... فرما دے طور دے انداز دوسر فرمان ہل نو خوش کر لا یہ آخر چلو ٹھیک ہے جی آ گیا جسے وہ فرمایا ہوں کدھر گیا خدا کیا کیا ممکن جی امام ابو الحسن اشاری جی جی جی, جی رحمہ اللہ جی جی آپ نے اور متقل نے اتوں ہی کٹیا ہے جی جی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 اتنا تعمیر احتراج کیا فول خدوس ہے نا جی دی دی دی او لازم جی, لازم جی عوام. عوام. او لازم ہے جی اچھا فول نو لازم ہاں اچھا اچھا اچھا. فول تو بھی او جامع تگئی لازم ہے نا جی جی جی بالکل جیت جرور ہونا ٹھیک ٹھیک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 پور دور ہے؟ دور بلکہ لازم مصابی ہے ہاں جی بالکل بالکل بالکل وہ غائب ہوئی شروع ہو سنا۔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 شرحر آئی نہیں خود دعوی کر رہے ہو جسل شرح بالکل نہیں آئیول ہی نہیں گنا گنا نبی نبی ریا گیا نبی تو ممکن نہیں بات ہو رہی ہوں بعد شرح تو یہ حاضر ابھی شریف نزول تو بعد کیا ہے <تصفح> نا ہم نے فرمایا ہے کہ نہیں ہے تو پہلا مناظرہ پہلا ہے اور نبی <تصفح> دے کول اعلان نبوت تو پہلے بھی معذ اللہ ویسے ویسے عرض کر رہے کوئی اعتراض کرتے شرک ور تے وہ حال ہے نا شرک کا ہاں نبوت اعلان نبوت پہلے بھی تے بھلے کول محال ہے نبی کول کتنا ہوتا ہے تے جگہ نہ سی وہیں وچ ہی پا کے نبی ہے البتہ جی اگر اسی جوابی دیئے کہ کوئی اطلاع کو کو بھی شرک محال ہے کہہ کہ <coughs> سے اچھا لانتن کی جائے گی بارے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 والی کو, کو جی؟ مراسب جی, جی جی سمجھ لگ جاسد. جی جی بار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 مطلب یہاں مسل جی ہاں ہاں اگلے ہوں نا اگر نہ نا نا پوچھنا وا نا نا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 وہ مطلب تخیل تا مراد <تصفح> تخیل, مرا جی. تخیل احساس اور وہم مراد لینا میں بل فیل ہو سی دباہ میں وہم واہم کرنا ہے जी जी जी دی دی پید... ایک کا ازالا مطلب ہو گیا اجالا کرنا ای, ای, ای. ای ای ہم کرنے کا ازارہ یہ مطلب آم پیدا ہی نہ ہونا یہ پوچھ لو مولی کواہم کا ازالہ کرنا واہم کا ازالہ کرنا, کا ازالہ کرنا اس کی فرق ہے <laughs>